أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم أولواهم حذر الموت فقرر لهم الله موت ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون <تصفح> <تصفح> الن سارا کیا آپ نے نہیں دیکھا زینا ان لوگوں کی طرف سارا جو ہم جو اپنے گھروں سے نکلے وہ اور وہ ہزاروں میں تھے کئی ہزار تھے مؤ موت کے ڈر سے ساکارہ لہو اللہ تو اللہ نے انہیں کہا منہ تو مر جاؤ ثم اُن پھر اللہ نے ان کو زندہ کر دیا انہ اللہ اللہ الناس لوگوں پر فضل والا ہے والا اور لیکن اکثر ناسی لوگوں میں سے اکثر لوگ لا یشکرون شکر نہیں کرتے یہ سابقہ امت میں سے کسی امت کا واقعہ ہے اور اس کے بارے میں حدیث میں کوئی تفصیل اور وضاحت نہیں آئی آیت کے الفاظ سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ موت کے ڈر سے گھروں سے نکلے چاہے وہ دشمن کے حملے کے اور دشمن کے طرف سے قتل ہو جانے کے ڈر اور خوف کی وجہ سے بھاگے ہزاروں کی تعداد میں ہونے کے باوجود یا پھر کسی وبائی مرض سے بچنے کے لیے بھاگ نکلے تو اللہ تعالی نے انہیں کہا مر جاؤ مر گئے پھر اللہ نے ان کو زندہ کر دیا تو اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تھا نے حکم دیا ہے جہاد و قتال کا تو اس سے آپ سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ موت کے ڈر سے بھاگنا نہیں جہاد کی وجہ سے میدان جہاد میں اترنے سے موت کا ایک اندیشہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے پریشان نہیں ہونا بھاگنا نہیں ہے موت زندگی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اللہ جسے چاہتا ہے باقی رکھتا ہے جسے چاہتا ہے موت دیتا ہے الم سارا ددین خراج کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے موت کے ڈر سے نکلے جبکہ وہ کئی ہزار تھے فقار اللہ پھر اللہ نے ان کو کہا مر جاؤ ثم میں پھر ان کو زندہ کر دیا یہ جو الم سارا ہے نا کیا آپ نے دیکھا نہیں یہ دیکھنے سے مراد رؤیت علمی ہے رؤیت علمی علم کی رویت آنکھوں سے دیکھنا مراد نہیں ہے رو یا نہیں بلکہ رویا علم علم سے دیکھنا یہ انداز اور طریقہ کار ہماری زبان میں بھی چلتا ہے باقی بھی دیگر زبانوں میں یہ انداز اور طریقہ کار چلتا ہے کہ ایسا معاملہ ایسا واقعات جو انسان کے پیدا ہونے سے پہلے بھی ہو چکا ہو لیکن وہ اس واقعہ کی خبر ایسی سچی اور یقینی ہو اور مضبوط ذرائع سے پہنچی ہو کہ جس کو جٹرانا ممکن نہ ہو یا پھر وہ واقعہ زبان زد عام ہو بہت زیادہ مشہور و معروف ہو تو اس کے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ان کے ساتھ کیا بنا کیا ہوا حالانکہ وہ واقعہ انسان کی بس پیدائش سے بھی پہلے کا ہوتا ہے لیکن اس کے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ ان کا کیا بنا روس آیا تھا افغانستان میں گرم پانیوں پر قبضہ کرنے کے لیے دیکھا نہیں اس کا کیا انجام ہوا اب یہ جو اس وقت زندہ تھے ان میں سے بھی اکثر لوگوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا سنی ہوئی بات ہے نا لیکن کیا دیتے دیکھا نہیں یہ رویت رویت علمی مراد ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خطاب ہے الم تار اللہ دینا روح حیدر المعک یہ بھی رویت علمی ہے ایسے ہی اور بھی کئی جگہوں پر پرانے مجید میں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں الم تارا کئی فا فا اعلیٰ کا بھی تھی آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا الم تارا کئی فا فا اعلی ربو کا بھی کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ تیرے رب نے عاد کے ساتھ کیا دیا؟ تو یہ ساری رویت روہیت علمی مراد ہے روحیت بشری نہیں آنکھ سے دیکھنا نہیں بلکہ علم کی روحیت مراد ہے اور یہ اللہ صن و تعالیٰ کی کمال قدرت پر شاہد ہے یہ واقعہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ہی موف دی اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگی عطا کر دی تو یہ واقعہ اس بات پر بھی درارت کرتا ہے کہ قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ بندوں کو دوبارہ زندہ کرے گا دوبارہ سے زندگی عطا فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے ویسے تو اصول اور قانون ہے کہ دنیا میں جس کو ایک مرتبہ موت آ جائے وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آتا یہ ایک قاعدہ اور اصول اور قانون ہے اللہ سبحانہ آنا ہوا نے بنایا لیکن ہر قاعدے اور ہر اصول سے کچھ چیزیں مستثنا ہوتی ہیں یہ چند ایک واقعات مستثنا ہیں ایک تو یہ واقعہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اپنے گھروں سے نکلے موت کے ڈر سے جس کے ڈر سے نکلے وہی وہ ان پر آن پڑی اللہ نے پھر ان کو دوبارہ زندہ کر دیا ایک واقعہ آپ پڑھ چکے ہیں وہ گائے والا فکل نظری موہ اللَّهُ الْمَوْتَى آیا ہی وہ گائے کا گوشت اس کو لگایا تو وہ مردہ زندہ ہو گیا اور اس نے اپنا قاتل بتا دیا کہ میرا قاتل کون ہے اسی طرح ایک واقعہ اور آپ نے پڑا بعد کم اللہ تشکرون بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے مار دیا تھا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من بعد تمہارے مرنے کے بعد ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا تاکہ تم شکر کرو دو ایک واقع وہ تیسرے سپارے کے آغاز میں ایک ابراہیم علیہ سلا سلاب کا واقعہ کہ انہوں نے کہم بھی آ رہی نہیں کہا اللہ مجھے دکھا تو صحیح تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا فرمایا میں لم تؤمن کیا تیرا ایمان نہیں عرض کرنے لگے بلا ایمان تو ہے کیوں نہیں مومن ہوں مانتا ہوں لیکن بلا کے لیے صبح اطمینان کلب کے لیے پوچھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو چار پرندے لے لے اپنی طرف مائل کر لے راغب کر لے وہ تیری پر آنے لگ فصور ہونا ہی نہیں اپنی طرف مائل کر سمجھا جب ہنرنا جزوا پھر ان کو دبا کر کے ان کی بوٹیاں بنا کے ہر پہاڑ پر ایک ایک بوٹی رکھ دے سمت ہونا یہ کا سایہ پھر ان کو آواز دے جیسے تو پہلے آواز دے کے ملاقات چلتے ہوئے آ جاتے تھے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور ایک واقعہ اس سے پہلے ہے اوکل اروثی ہاں وہ آدمی جو ایک بستی کے پاس سے گزرا مسافر اس نے دیکھا بستی تباہ ہوئی پڑی ہے کیسا ہے اللہ یوٹی ہادی اللہ کا جنگ ہوتی ہاں اللہ اس کو مردے کے بعد کیسے زندہ کرے سو سال تک اللہ تعالی نے اس کو موت دی اس کے بعد اس کو زندہ کیا اور پوچھا کب لبتا کتنا عرصہ ٹھہرا ہے کہتا ہے لبیست بعد یوم ایک آدھ دن ہی رہا ہوں گا سو سال مرا رہا فرمایا بل لبیستہ میرا تو بلکہ سو سال رہا ہے ایک آدھ دن نہیں اپنے کھانے کو دیکھ پینے کو دیکھ لم یہ تھا وہ باسی نہیں ہوئے بدبو دار نہیں ہوئے اور گدا جس پر کو سوار تھا اس کی حالت دیکھ لے ہڈیوں اس کی بکری پڑی ہیں دیکھ کئی فرم شندوہا تمنکسو ہا لما ہم ہڈیوں کو کیسے اکٹھا کرتے ہیں پھر ان پر گوشت کیسے چلاتے ہیں اس کے سامنے مردہ گدا اس کا زندہ کر کے لالے دکھایا تو یہ مستیات ہیں عمومی اصول اور قاعدہ اور قانون یہی ہے کہ جو بندہ ایک مرتبہ دنیا سے چل بستا ہے فوت ہو جاتا ہے مر جاتا ہے دوبارہ دنیا میں نہیں آتا ہاں اللہ خانہ ہوا تعالیٰ اپنی قدرت کے کرشمے دکھانے کے لیے وقتاً فوقتاً ایسے واقعات رونما کرتا رہتا ہے تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان لائن یقین رکھیں مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ لوگوں کو زندگی دیتا ہے ایک باقاعدہ کتاب ہے من عاشا بعد الموت اس میں انہوں نے وہ سارے واقعات جمع کیے ہیں جن کو مرنے کے بعد اللہ نے دوبارہ دنیا میں زندگی کی کئی ایک واقعات تاریخ میں اور بھی ہیں بہرحال یہ اللہ رب العالمین کی کمال قدرت ہے اور بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تعالی دنیا میں بھی بندے کو موت دے کے دوبارہ زندہ کر سکتا ہے تو آخرت میں کیوں زندہ نہیں کر سکتا وہ آیا تھا ابو چال ہاتھ میں وہ سیدھا ہڈی کو پکڑ کے چورا چورا کر رہا تھا اور کہتا ہے میزیر یہ ہڈیاں جب وہ سیدھا ہو چکی ہوں گی تو اس کو کون جندا کرے گا اللہ نے مربا اسے کہہ دو کہ اس کو وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ بنانا مشکل ہوتا ہے دوبارہ اس کو جوڑنا آسان ہوتا ہے اِنَّ فضل اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑے فضل والے ہیں ولا اکثر نا سر یشکر لیکن لوگوں میں سے اکثر لوگ شکر نہیں کرتے قاطل فی سبیر اللہ اللہ کے راستے میں لڑو فتال کرو وہ علم اور جان لو سمیم علیم یقین ان تعالیٰ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے اللہ کے راستے میں جہاد اللہ کے راستے میں قتال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا کہ ایک شخص اپنی شجاعت و بہادری دکھانے کے لیے لڑتا ہے ایک حمیت اور اسبیت کی وجہ سے لڑتا ہے ایک آدمی لڑائی کرتا ہے جہاد کرتا ہے زمینت حاصل کرنے کے لیے ان میں سے کون ہے فی صبیر لڑنے والا آپ نے فرمایا من کا تعالی علی کلیم صلاحیٰ فہ و فی صبیر اللہ جو اس لیے لڑتا ہے تاکہ اللہ کا کلیمہ بلند ہو جائے وہ فی صبی اللہ ہے اس کے علاوہ کوئی بھی فی صبیر اللہ نہیں جہاد جہاد فی صبی اللہ اس وقت ہوتا ہے جب اے علاح اللہ کے اللہ رب العالمین کے دین کی سربلندی کے لیے ہو تو جہاد فی شبیر اللہ ہے بگر نہ نہیں یہاں سے ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے کہ وہ لوگ جو حکومت کے لیے لڑتے ہیں ان کا جہاد و قتال فی سبیر اللہ نہیں یہ فوارے جتنے بھی ہیں ابتدا سے لے کے آج تک کے سارے خارجی ان کی لڑائی ان کا قتال اور جہاد ہوتا ہے حکومت کے لیے ہماری حکومت قائم ہو جائے بس اور پھر کہتے ہیں ہم خلافت کے لیے جد جہد کر رہے ہیں حالانکہ کیا خلافت کا یہ طریقہ ہے ہی نہیں خلافت جہاد کرنے سے قائم نہیں ہوتی جتنا مرضی زور لگا لو زور لگانے سے خلافت نہیں آتی خلافت اللہ رب العالمین کا انعام ہے اہل ایمان کے لیے اور انعام اسے ملتا ہے جو میرٹ پہ پورا اترے اس کے بغیر انعام نہیں ملتا اللہ نے میرٹ مقرر کیا وعدہ کیا, کیا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لے آئے صالح اعمال کریں میری عبادت کرے لال شریف میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے چار کام ایمان عمل صالح اللہ کی عبادت اور شرک سے اجتناب جب منحص القوم آپ یہ کام کرنے لگو گے تو تین انعام ملیں گے وعدہ کیا ہے لا لخلی اللہ عربی کا مستی نبل اللہ کا وعدہ ہے کہ ان لوگوں کو اللہ تعالی زمین میں خلافت عطا کرے گا جیسے ان سے پہلے لوگوں کو دی دوسرا اور وہ دین جو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے اس دین کو اللہ تعالی غالب کرے گا دہشت گردی کے بعد امن و امان کا خیال ہو جائے گا دہشت گردی کا خوف کا خاتمہ ہو جائے گا نہ داخلی دشمنوں کا خوف ہوگا نہ خارجی دشمنوں کا خوف ہوگا یہ تین انعام اللہ نے رکھے ہیں قیام خلافت غلبہ دین اور امن کا استحکام شرط کیا ہے چار کام کرو و ایمان لے آؤ امیر سالے نیک میرے کرو یا ل... بدونا میری عبادت لا شریف نہ بھی صحیح شرک سے اجتناب ان بنیادوں پر استوار معاشرہ آپ کھڑا کر لیں خلافت آ جائے گی وغیرہ جس مرضی زور لگاؤ خلافت نہیں آئے گی خلافت کے قیام کا طریق اللہ نے خود سمجھایا وعدہ کیا کہ تمہیں ملے گی خلاصت اور اللہ سے سچا اپنے وعدے میں اللہ سے پکا اور کون ہو سکتا ہے بن اوفا من اللہ من استخب من مل اللہ ہیلہ من اس من مل اللہ ہی حدیلہ تو کسان فیصدی للہ اس وقت بنتا ہے جب وہ اے اللہ کے تیے ہو اے لائے اللہ کے لیے کہ مطلب دروت کے راستے کھولنے کے لیے دعوت کے راستے اگر بند کیے جائیں تو انہیں کھولنے کے لیے مسلمانوں کو کافروں کے ظلم سے بچانے کے لیے کافروں کے حملے کا جواب دینے کے لیے مسلمانوں کے مقبوضہ علاقے کافروں سے چھڑوانے کے لیے دین کی سر بلندی کے لیے فتنے کو ختم کرنے کے لیے یہ آٹھ نو مقاصد ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیے ہیں جن کی بنا پر جہاد ہوتا ہے اور یہ جہاد فی سبیر اللہ ہے اللہ ہی ذاتی مفاد غرض کو دین کی سربلندی اللہ کے راستے میں فکار کرو اور جان لو انہ سمیر یقین اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے مند اللہ خرید اللہ فردن خاصان کون ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کو فرض آسانہ دے پاس آسن کا سیرا پھر وہ اس کو بڑھا دے گا بڑھانا کثیرا بہت زیادہ و اللہ وا و سوتو اور اللہ تعالیٰ ہی تنگی کرتا ہے اور فراقی کرتا ہے وہ انہیں ہی ترجعون اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد و کال کرنے کا حکم تھا اور ایک دوسری آیت میں اللہ تعالی نے جہاد میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو یعنی جہاد دو قرض حسن قرض حسن, حسن سے مراد خالص اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کرنا یہ ہے اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دینا بندوں کو قرض حسن دینا اسے یہ مراد ہوتا ہے کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کسی مسلمان آدمی کو قرض دیا جائے یہ ہے مخلوق کو قرض حسن دینا اور قرض حسن کا تقاضا یہ ہے کہ مدت متعین کر لی جائے لیکن مقروض اگر اس مدت پر ادائیگی نہیں کر سکتا فنازی رسول اعلام سارا اس کو مزید محلت اور ڈھیل دے دی جائے یہ ہے قرض حسن پھر قرض دینے والا قرض دے کے احسان نہ جتلائے مخروض کو تنگ نہ کرے بار بار اس سے تقابع اور مطالبہ نہ کرے ہاں اگر وہ جان بوجھ کے تاخیر کرتا ہے تو فرمایا متر غنی ظلم یا علضا ہوا غنی کا ٹال مٹول کرنا پیسے موجود ہیں پھر بھی ادائیگی نہیں کر رہا ظلم ہے جو ہند عرض ہوا کو اس کے طالب بٹول کرنے کی وجہ سے اس کو سزا دینا اور اس کی بےزتی کرنا حلال ہو جاتا ہے اللہ تعالی کو قرض حسن دینے کا معنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا خالصا سن اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اللہ کی خوش کے لیے اور کوئی مقصود و مطلوب نہ ہو کوئی اور مفاد ذہن میں نہ ہو اللہ تعالیٰ سب کچھ دینے والا ہے بندوں کو دیا بھی اللہ نے ہے اور پھر اللہ اپنے راستے میں خرچ کرنے کو قرض کر حسن قرار دے رہا ہے کہ مجھے قرض دو اور پھر قرض دوگے کو کئی گنا بڑھا چڑھا کے اللہ تعالیٰ دے گا کئی کئی گنا اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے آگے وضاحت آ رہی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں اپنے بالوں کو فرض کرتے ہیں کما خالی ہڈا چن امبا تک سب ایک دانے کی طرح ہے جس سے سات بالیاں نکلتی ہیں ہر بالی میں سو دانہ ہے یعنی ایک کے بدلے سات سو گنا اور پھر یہی برداشت نہیں اللہ جو ایک بھائی شاپ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے اور بڑھائے گا سات سو پہ بھی بریک نہیں کئی گنا بڑھائے گا اللہ بڑا والا خوب جاننے والا ہے حسنا کون ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کو فرد دے. فرد حسن. اچھا کثیرا. وہ اس کو بڑھا کر دے بہت زیادہ بڑھانا کئی گنا بڑھا کر دے وہ اللہ اور اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے اور فراخی کرتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے مال کی فراوانی دینا اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے اور تنگی دینا یہ بھی اللہ سبحانہ بانہ ہوگا کے اختیار میں ہے اللہ جس کو چاہتا ہے فراوانی دیتا ہے جس پر چاہتا ہے اس کا رزق دانگ کر دیتا ہے فراخی رزق کے لیے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے کچھ اصول اور ضوابط اور قواعد مقرر کیے اللہ تعالیٰ رزق کی فراوانی اور فراخی عطا کرتا ہے فراوانی اور فراخی کا یہ مطلب نہیں کہ گننے میں زیادہ تعداد میں زیادہ ہو پیسے جیب میں زیادہ آئیں یہ فراوانی نہیں ہوتی فراوانی اور فراخی یہ ہوتی ہے کہ بندے کے پاس جو کچھ ہے اس سے اس کی ضرورتیں بآسانی با پوری ہو جائیں فضول خرچی اور کنجوسی کے بغیر یہ ہوتی ہے خرابانی نہ کمانے والے کئی کئی لاکھ کماتے ہیں لیکن روکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ نے کہا یبنا آدم تفر عبادت اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے وقت فارغ نکال اب خدر کا غینہ میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا وہ اصو اور تیری ضروریات میں پوری کروں گا کام کیا ہے اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نکال دوں آج لوگوں کے پاس خوراک پڑھنے کے لیے ذکر اظہار کرنے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے باقی سارے کاموں کے لیے وقت ہے یہی وجہ ہے کہ ضروریات لوگوں کی پوری نہیں ہوتی فرمایا تفرق لعبادتی کوشش کر کے میری عبادت کریے وقت نکال املا صدر کا وینا میں تیرے دل کو وینا سے بھر دوں گا وہ اصو فخرت اور تیری ضروریات میں پوری کر دوں گا وہ عید تک اور اگر نے ایسا نہ کیا ام لدا کا میں تیرے ہاتھ کو کام کاج میں مشغول کر دوں گا لم اصد فخرت اور تیری ضروریات میں پوری نہیں کروں گا تو جس کی ضرورتیں اللہ پوری نہ کرے اس کی ضرورتیں کون پوری کر سکتا ہے اللہ مان آتی والا مورتی عالم والا اللہ جس کو دے اس سے کوئی چھیننے والا نہیں اور جس کو نہ دے اس کو کوئی دینے والا نہیں اللہ ہو یا کبھی ہوا یا اللہ تعالیٰ ہی قبض کرتا اور فراخی کرتا ہے سنگی دیتا اور فراخی دیتا ہے سرجاہ اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ یہاں پہ ایک سوال اور اشکال کھڑا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وجنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بڑا وقت نکالنے والے تھے اور اکثر جو باتیں سننے میں آتی ہیں ان سے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے ساری زندگی فقیری میں ہی گزاری ہے تنگی میں گزاری ہے تو وہ صرف آپ کو تصویر کا ایک رخ دکھایا جاتا ہے دوسرا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کا فقر وہ انتراری نہیں تھا اختیاری تھا ایک ہے کہ بندے کے پاس ہے ہی کچھ نہیں تو اس نے فقیری مسکینی کی زندگی گزارنی ہے دوسرا ہے کہ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے مال بڑا آتا ہے لیکن وہ سارے کا سارا اللہ کی راہ میں لوٹا دیتے اور خود تھوڑے پہ گزارا کرتے ہیں صحابہ کے رام رضوا اجمعین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ ایسی تھی رزق کی فراقی اور فراوانی بہت تھی اللہ نے بڑھا دیا لیکن وہ اللہ کی راہ میں خرچ بہت زیادہ کرتے تھے بہت زیادہ خرچ کرتے تھے اب فرازانی کی حالت دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوزا کے موقع پر اپنی طرف سے سو اونٹ نہر کیے ایک سو اونٹ نہر کیے آج کے دور میں آپ زیادہ مہنگا نہیں چلو تین ساڑھے تین لاکھ کا ہی ایک اونٹ لگا لیں ساڑھے تین کروڑ بنتا ہے اتنا مال قربانی کی حجت البدا کے موقع پر ریور رکھا ہوا تھا بکریوں کا سو تعداد تھی ان کی جب بکری کوئی بچہ جنتی تو ایک بکری دبا کر کے کھا لیتے خوراک بھی بڑی اللہ سو بکریوں تو مہینے میں دو تین تو بچے جنتی رہتی ہیں سال میں دو دو بار بچے دینے والی بھی ہوتی ہیں نہیں تو ایک مرتبہ ہو خوراک بھی بڑی اعلی ترین تھی اور پھر ایک سوال کرنے والا آیا آپ نے ریوڑ چرپا سمیت دے دیا سواریاں آپ نے ایک نہیں کئی رکھی ہوئی تھیں گھوڑے بھی اٹھنیاں بھی اعلی ترین سواری اور ایک آدھ نہیں کئی تو ان لوگوں کا جو فخر تھا وہ اختیاری تھا اشتراری نہیں مجبور نہیں تھے وہ فخر کی زندگی گزار گزارنے لیکن اپنے لیے انہوں نے فخر کو پسند کیا ہوا تھا لباس بھی بڑا اعلی اور عمدہ پہنتے تھے لیکن اعلی اور عمدہ لباس کو پیبند لگانا وہ اپنی توہین نہیں سمجھتے تھے بہت سے ملاقات کرنے کے لیے عید کے لیے جمعے کے لیے اسپیشل لباس تھا اور رہائش بھی بڑی اعلیٰ ہمارے یہاں تو دیہاتوں میں یہ آج سے بیس سال پیچھے چلے گئے تو گھروں میں پیشاب کرنے کے لیے جگہ ہی نہیں ہوتی تھی باہر جاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں لیٹرین موجود تھی قدائے حارف کرنے کا انتظام تھا تو بہرحال اللہ سبحانہ آنا ہوا تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے اور اللہ تعالی نے ان لوگوں کو رزق ادا کیا فراوانی عطا کی یہی تو وجہ تھی کہ وہ لوگ زکات دیتے تھے زکاط لینے والا ان کو نہیں ملتا تھا وہ صرف ایک پہلو اور ایک زاویہ دیکھنے سے کام خراب ہو جاتا ہے وہ صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا عام طور پر جب تذکرہ کیا جاتا ہے تو تصویر اور منظر یہ سامنے آتا ہے کہ شاید بڑی مشکل زندگی گزاری لیکن ایسی بات نہیں ہے اللہ کا دیا سارا کچھ تھا ان کے پاس اللہ کی نعمتوں سے انہوں نے بڑا حض اٹھایا ہے بڑے فائدے اٹھائے ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے راہ میں انہوں نے خرچ بھی بہت زیادہ کیا ہے جس کی وجہ سے کبھی ہوتا تھا کبھی نہیں ہوتا تھا اپنی ازواج مظاہرات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوٹا سناتن پورے سال کا راشن الگ کر دیا کرتے تھے پورے سال کا راشن گھروں میں دے دیتے تھے پھر بھی آپ نے کیا سنا ہے کبھی چولا جلتا ہے کبھی نہیں سال کا راشن ہوتا تھا لیکن وہ بھی خرچ کرنے والی تھیں کیوس نہیں تھیں بچا بچا کے رکھنے والی نہیں تھیں خرچ کر دیتی کوئی نہیں دوسروں کا بلا ہو جائے ہماری خیریں دیکھی جائے گی اللہ ہو یا کمی دوں وہ یب اور اللہ تعالیٰ ہی تمی دیتا ہے اور فراقی دیتا ہے وہی لے تر اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے